محمد محمد عمر وبرکاتہ عرب مامالی اور ہندوستانی کغ بنو عشم سملا دل کی گہرائی سے شمع سلام عرض رضبت سز بنوں اور فضائ چکی اتوار حلۃ العتِ سلسلے درس و اصول تقادین درسرتی فرم و چہنانی کا دھن چھپی کوشش بھی تو یاد سلسلے نسا یہاں گوپی درس وزاں اولیاء کرام کی نِباریت پا اور یعنی سلسلے باری پا اور دوسرے درین درس و یا موضوعہ مربوزیت اور جن یہاں ایک دو سوالات کن جوابیت اور اولیاں باری نو بارین یعنی سلسلے باری والین تو ایک دو سوال جواب پر من دان سے پار دوسرے مرلب اور ربدۂ خرید جس سوال سلسلوں نے باری سوال کن دوبارہ دان تقارت کہ سوال چندو دو پیش اور دی سوالات کن بندہ آخر سی جو عقائد نوربادشاہ کے نام سے یہ کتاب چاہ سوال جواب کے سلم نے تعلیف کیا تھا جی شعبوں سانٹ کے دان الفی الدین اے نس او جوان انیس سی تاسی الدبن اور دو علاوہ جو ہے جاب نواسی عقائد اور باشون تھوڑا سا اور شرق قادین سے قابل فہم ہے پیش پیش بنوں تو دو نوں سوال نمبر انسٹھ وہ یا ولایت وارین و سلسلے واریتین تو ایک سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ ہمارے سلسلے کا کیا نام ہے میرا سوالات سنینا تو جواب یہ آیا ہے کہ جواب دوں آس بندہ سے چوسے کہ ہمارے سلسلے کا نام سلسلہ ذہب ہے غاتی سلسلہ لا طریقہ ترکتِ سلسل اللہ جو صنعتی موجودہ پیری کا نکھیر ہو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تھن میں دِلِ سلسل اللہ امام رضاء فرسوں سے دِل سلسلہ سلسلہ ذہب سے ذہب عربی دبان سے لازمین سونا لزوین لازم. تو دوسرا سوال یہ ہے ہمارے سلسلے تصب کا نام سلسلے ذہب کیوں رکھا چاہ جو نا جواب میں چونکہ بارہ اماموں کے تسلسل کو حدیث روش کا سکھا بارہ امام دی مولا اور بارہ امام دیکھوں دی سے ہاں جی کیا حدیث حسن ندان نقل وسط کتاب ہے امیر کا بی سید المدانی شاہ پہ سادات نامہ سعدات نامی نے چالیس حدیث کیوں سے چالیس حدیث ہاں حضرت امیر کا بیس حضردانی دا ہاپوشی یا امام رضا کریں یا کہ واد اگر تسلسل کے ساتھ بارا امام با ایک دوسرے کا خیر ہو ششف رسول صلی اللہ علیہ السلام تک علیہ السلام نے ششف رسولی کلام کو مدانہ نقل میں تو یوں وہ جرینس یہ حدیث شگت دیت حدیث, حدیث, حدیث سلسلہ جہاں مشہور مشرف دیہدیث حدیث سلسلہ جہاں زیرحی وجہ ہو وجہ نے دین ہوں امام رضا علیہ السلام کے نقیر ہو مولا امام علی علیہ السلام تا کی دشپہ حسیوں حدیث پر نقل و حصد دیکھنا مولانا علی کا نا چشپہ کا رسول کے ناجی علامین پھر آگے اللہ تبار کرتا اللہ خود کھری ذات پشین دیکھا حدیث خری حدیث خود ہنچک بیان بہ تو دیہ حدیث کو ہنچوں کے سلسلوں جس حدیث کو ندی امہ علیہ السلام امام رضاء کے نگیان بوئنگ سمجھو آٹھ اماموں کا ذکر ہے دوحری حدیث ولا حدیث سلسلہ جہاب ذرے مشہور وسل تو یا بارہ امام دی تسلسل بل سلسلہ جہاف بنائیں ناتی سلسلہ طریقات ہو۔ بارہ امام نہ تھوک بنائیں دو ہری ناتی دِی سلسلہ سلسلہ جہاب زرع ہو اور یا انتہا ہو مذالا بزگان دینی ناتی بھری پسند میں ستنی تو دوہریاں ہمارے سلسلے تصویر کا نام سلسلے اضاف کیوں رکھا نے جواب کو یہی دیا چونکہ بارہ اماموں کے تسلسل کو سلسلہ اضحاف کہتے ہیں اور ہمارے سلسلے ترقت کو بھی انہی بارہ اماموں سے متصل ہونے کی وجہ سے سلسلہ تو کہتے ہیں ہاں جی بارہ امام وہ جو انتہا نرسِ مت بزرگان کو نگدان دید دعوت دی نو دی دی دی دی دی دی دی دعیت شفوئنوں بارہ امام بی کا حضرت زہرا تنہا چسف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم اس کا دور چادہ معصوم صاحب تو حضرت خادد القبرا سلام اللہ علیہ اسلام چشفہ رسولی ہاں جی اسلامی قربانی ان حوالے کا میری دیر علم بہت زیادہ قربانی اور حسن مالی قربانی حر یاسک پیامب اللہ گامہ سے جلائی بے والا تاون بے وجہ سے دیرغ المو سنگرام وصلی اللہ عرت جو کے ساتھ سنگین تلقین بھی ہیں بارہ امام کے منتخب ہاں جی اور بارہ امام انتاخو جناب علامہ بشیر مرحوم سا جی بارہ امام بسین جو بھی منتاف و تفصیل صاحب اصول اعتقاجہ علامہ سے تجمہ شی مقدمین سن کیوں سے بارہ امامی پورا انتخو و تفصیل لکھا تو چونکہ جی امام دی تسلسل بولا سلسلہ جہفر بن مت سلسلوں چونکہ جی بارہ امام بو نا ڈیسے تھک براہ علیہ و سلامِ زریکہ امام میں کڑی نے متسلو نے دوہری متِ سلسلوں سلسلہ جہفر اور بارہ امام دِی سلسلوں سلسلہ جہاب شاہج بن جو نا وہ بھی ایک سوال تھا کہ ایسے بارہ اماموں کے سلسلے کو سلسلہ جذہب کیوں کہتے ہیں تو دولت جواب کو بند آخر سندھو گپا منت بن کہ بارہ اماموں کے سلسلے کو سلسلے ذہب کہنے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے یہ مبارک حدیث سلسلے زہاب کے نام سے مجوس ہے حدیث سلسلے زہاب کے نام سے مشہور ہے دوبھی صنعت کی وجہ سے نا سے حدیث سلسلے زہاب ذر ہو امام رضا علیہ السلام کیا نا ہاں جی حکمہ عصوم کو تسلسل کے ساتھ امام علیہ السلام تک امام عالیہ کے نشست رسول دجیوری الفیل اللہ تک دی ہاں جی سچی اور حق اور سچ غسل میں جس سلسلوں نے جیسے جوئی دریکہ دیہیث نقل صحیح جہادیث حدیث حدیث سلسلہ اذہاب جیسے اس لیے اس سلسلے کو بھی سلسلہ اظہاب کہا جاتا ہے یا سلسلہ جہابی یا حدیث یا سند حدیث کل جہادیثالم اسلامی حدیث شعب و یقبن محند احمد الصان خش جادیث نقل و شیت بن الاسنت وال جماعتی اور بھی حدیث مجموعی مبارک حدیث و مولا امام رضا علیہ السلام یا پہ حالات زندگی حوالے کا تو دِ حدیث اور دی حدیث میں بدی سلسلوں امام رضا کے نتا امام علی آگے رسول اللہ تعوی دین آگے اللہ تعتم دیلسلہ صنعت ولا علیہ سنت والجماعتِ امام کو نینا حدیث محادیث کو نینا امام احمد حنبلی کا سلم کہ دی سلسلے بحمہ حسوں جس لحمہ ہنسیوں ایسا عظیم ہنسی ہیں کہ جو امنتا ہو اگر جن زیادہ مچ جگلا یا حدیثی صنعتیں ہنسیوں امنتا حسیث نہ جن زیادہ مچ جگلا پھویسنا پھر بیماری ٹھیک ہو دیہات پر جن مقدس حسین دریں امام محمد حمبلی ہاپوشی دی حدیث میں فی ددی میں آٹھ امام اور شیفہ رسول آگے جبریل آگے اللہ تعالیث دس مقدس نام کے کا سلوس ہے تو دِی حدیث بدیوز کا مشہور معروف حدیث ہیں دے حدیث, حدیث سلسلہ اظہب زیربن تو یا حدیث پورو جاسکا غاتی بارہ امام بولے سلسلہ بارہ امام سلسل بلا سلسلہ جہب مدا دی بارہ امام بلاغی طریقۂِ سلسل و ہاں جی حضرت معروف کی عرقی تک ہوگت مہدہ پیرانی پیر کھیل فیر تھو سے معروف کی عرقی امام رضا علیہ السلام تک تھوگے دے نہ آگے بارہ امامی کاڑی نے تھوگت دے وجہ سے کہاں دے سلسلولہ سلسلہ جذہاب ذیل بارہ امامی سلسلولہ امام کو زرعی کا تھوکنا دے سلسلون سلسلہ جہاب زمری ہو تو دو ہری گاتی سلسلولہ ممرضا نہ تھک پن تو ملاپن والوں ہی امام کو نارمشی ہو تو ایسا نہیں ہے بہرآ امام کو لشیف و اسلامی مسلمہ عقائد کو نہیں ہر ولی اللہ جس طرح پیغمبر پیغام عقیدی مطابق خدائی وحدانیت کا عقائد یاپن سوف پیامبر یہاں پہ نبوت اور ختم نبوت کا ایمان و عقیدہ یا پتہ سوفو پیامبر شہاں رسالت نبوت اور فوپے ولایت فیف یہاں پہ خطم نبوت اور تمام ہمبیاہ کن رسول کن گامہ بس افضل ان جب دلہ پیامبر فیاقلیہ بال نتین الوشی مسلم با بارہ امام بابل علی آخر تک تقوامبر حاف حقیقی وارثن خلحا پِ علوم کنی خود حافہ دین اسلامی معنوات کُنی مانویات کُنی اسرار الرمزاط دی خود حافظ وارثن غتی عقدۂ دوہردی بارہ امام پلش کو ہاں جی ہر مسلمان پر واجب ہر ولیون سا واجب یعنی امام چی لتھوں پر خیض حاصل پیسے ہیں معروف کر کے رضا کے تریقہ شریعت حقیقت حیض حاصل پیسے ہاں کہ معروف کر کے معصوم سونفام معاسم صوفین امام کو معاسمت شادہ معصوم امام معصوم انجو دو اباللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا پ معصوم ان جبدین خدائی فرشتوں معصوم باقی ولیم گام معصوم ان جیت بن باقیہ ولی خن اقدمت بن خوں ولات و ولاتِ کشبین ہاں اگر خوں اعلیٰ خدا نے جیسے قرب قربد عالم مدارش کن سے نہ خون سی خمہ پہ نورانی تعلیمات کن قرآن سنت نورانی تعلمات کن علم بیت نورانی تعلیمات کن اور خون داملہ کما حق و شہ سکا شریعت طریقہ دیکھات کن حاصل عبادت بندگی خدا شلوی خدای معرفت سو زرعی کا اندونی کا تھن بھی وجہ سے ولاۃ اللہ مدارش دارشن کا حاصل سوفن اما خوں معصوم ان دن غاتی عقدت بن اماں بارہ اِماں پر معصوم ان میں غاتیہ اقدامت بن چس جو کہ چار معصوم چشف رسول حضرت زہراس معصومین میں غاتیہ عدیت بن اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا اور خدائی فرشتوں گام معصومین میں دو باقی والی انگامہ معصوم میں غاتیہ دنت تو تمام اولیاء بارہ امام اللہ تمام مسلمان کو بارہ امام بھی کہ اتقاج آپ ہو جو واجبن تو جاسکا واجب علسند والجماعتی ہاں جو مشہور و معروف اور عالم دین ہاں جی حضرت السلم جناب ڈاکٹر طاہرالقاد خری شوبنگس ہاں جی جو میرے نظر سے گزرا ہیں سیف الجلی جب شوجوش گیت علی آپ بارین و دیں حدیث کنجم بشیت قول المعۃبن فی امام المنتظر الکن امام زمان علیہ السلام آپ ظہور بارین وفہ بارین حدیثی مجموعی ہو دی شوبئیں اس کے مقادمین کھوسیں بارہ امام اسماطاں سے فون پہ عمر فہ پہ وارث علومِ وارث انویت پہ ہاں اسر الرمزات وارث سے دین آئے کے سے کہ تمام عال سنت والجمال جمال واجب بارہ امام کے اعتقاد یہ آپ و عید پو ترے دھری گی کہ بارہ امام کے اعتقاد آپ و اسلامی ناجوید پہ مسلمہ عقیدت کی ہونا۔ فن دِ حدیث ہے سن ضلع ذہاب پہ جی دو غدان مکھی کا تھن بن زر وہ اور شی دری تھن بھن زر وہ دے حدیث, دی حدیث دی بندہ حقیر رش شعبین گا سکھوں سے دے حدیث تو دی حدیث وہ نامی واللہ امام رضا علیہ السلام صاحب و معمون و رشید خلیفہ بن عباس قریب حاف مدنی نہ ہاں جی مدنی قریب مدنی ہارون رشید خری مرکز حکومت کو ایران خراصان نے قرارتہ صرف دس معذہ مشید خون تو دو خری کھولا امام کا مدنی نُراندی کا تو امام علم نہ مارخت نہ کمالات کو کھول بط تو امام اک امداس و تدریس نہ وعد و نشید بمیون کا امامی گروید و نخلافت کو لکھولا خطرہ شدید میں خوش امام, امام خری شلا بلائی بخوت اور امام اللی احدی مقام کو بھی نظر ہے دین امام شاپ و شاہ نیت والا ایران شاہر شعور دوسرے تہرانا قمرال اعمن شاہر ن شور ذہو جسے موجودہ مشق مرا تعریف بس انہیں دو گھنٹے کے فاصلے پر یعنی تو دے کو ملتو گپی زمانے کا ممرضۂ علمی مارک علمی مارک سنسخ ان میں دے کا امام رضا علیہ السلام خیاپ ہو دے گا آخر خاپ ہو تھن من رہے دیکا نا سے چار ہزار تک علماء دیکھا جمع صدہ امام رضاء استقبالینوں اور امامی کا نا حدیث حدیثین دین کو امام خاف الجوابس کے ابن و رضا اری اسلامہ آپ چونگے کسل بھی ہوئی کسل چانگے لا جواب سدھرے امام فیا سواری کے سوار دکھ سے خو سوال سے اور امام فہوسی خون دے و حدے زمپان کسمی چو بزرگ نہ آگے پیچھے بال دے سواری کھا تے زمپان کسمی تو امام فیا پس دے نہ سر مبارک و بحارفیوں سے نہ خوں لاد حدیث و نقل بے سے خو ح حدیث نغل حدیث کا سال بھی بنا تو حدیث وہ صلسلۂ صنعت کو امام رضاء آپسی ہاں جی, آ جی, آ جی کہ نقل بیت کی حدیث وہ کرفے آپسی کہ حدیث کو حرد سن اب ابد صالم ابن جعفر حدیث بنگال التھن چوندگی نچنی باپ و چنگی نینچنی بابا امام جعفر صادق الصالِ آپسی ہاں جی, جی امام جعفر صادق آپسی خجر کے انگ التھن فر اور امام جعفر صادق فاپ اللہ کرپا پذین امام جعفر صادق آپسی قصل فل کہ یہ علیہ رنچنی بابا ہاں جی حد حسنی ابھی عبدالصلی موسٰ جعفر امام موسیق عظم بھی آپ کے نغلثن اور امام محمد ابن علی الباخیر اور اور دین امام مساحق عالم حافظ کسلم لد حدیث وہ میرے جو ہے امام رنچنی ببا امام جعفر سعدی کی بھی بین اور امام جعفر سعودی کی بھی حافظ کسلم لد حدیث وہ میری ان چنی بابا امام باخر بھی آپ کے اور امام باخر کا سلم اللہ حدیث ہو میری چنی بابا علی ہاں ابن الحسین زین العبدین سے آپ کے امام کا سب اللہ حدیث چنی بابا حسین ابن علی شہید کربلا کے اور اور امام حسین کا سب اللہ حدیث अह इंगरीन चनी बाबा अली अमीर المؤمنिन अली इब्न अबी तालिब हावने अलैहि सलाम इंसान हैं رب ال رب بل ہاں سمیت و رب بل عزت و تعالی مالا سخا نشبہ ہاں عزت نا وزرگین کا سلم کا سلمت کا کی کالمۃ اللہ اللّہ لا الہ, الا اللہ, لا الہ الا اللّہ دل سہمہ کالم ما خدائی سبحان محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ فعین می یہ ہر پوئن مضبوط تو ہمن گا سوچک سے اخلاص دی مبارک علموں کو شعرار رکھنا داخل فجنی تو کھوگی دی مضبوط کلی داخل سوفن ہمن داخل ہیجنی سوچیں گی دی مضبوط کلین داخل سونا امین امین آذابی شخی کا کھلائیں گی عذابی سجن کھلا امن تو پھن بے کو ہمیشہ جانیں کھاد بھی سجنا کھلا نجات ہوئی تو دی حدیث با امام رضاء نقلبسل پہ امام رضاس صدقہ اللّہ و صبح اللہ رب العزت دے و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چسپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی و لَ مت علیہم سلام اور چشپا امام کُنی ساپون سلسلے نقل وسی سا خٹن کسل جی حدیث بلا اللہ باری نقل واپس نقل ونجھے تار نور یگ گو بہر و لاکن بھی شرطھا وا شروتہ و انمین شروع حا ہاں جی آصل حدیث بلسل بھی اصل بنیادی وجہ ہو کہ اس کی اور لیکن سوچی کہ لا الا اللہ جین خدائی حسن داخل وط مضبوط قلین مضبوط قلین داخل سونخ ہو گیہ عذاب ہو محفوظ خط زرویدی مبارک خدائی کا سل سن پلاں سنگ شرط اور شروط شن شرط کی جی سانس بن شروط کی جی سانچ اور نا امام علب نے موسی رضا دو بھی شروط کو نین ملا پودے کو علماء سیدھی حجیت کو تشریح اور بحث لیکن شرط و شروط کے متپا دی مبارک آئین و حدیث میں بشارت و تکمیل میں غن شرط بسین شرط بجین کی خدا اقرار وحدانیت اغرال بسب اللہ چسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالتِ اغرال بعض شرط ہا سے سمرت چسف رسول دی رسالتِ غائن لا اللہ, اللہ رسول اللہ زبنِ امبو ذمبو للہ زبنِ امبو محمد رسول اللہ صلی اللّہ سلسل ذیر بہت یعنی بح شروط ہا یعنی جم اللہ اور دل شروع شروط کے ساحت شروط جام وسیع د شروط کو جن دو بارہ امام کا اعتقاد بہن دو بارہ امام کے اعتقاد بہن پہ امبر خاطے کے ایمان خوں سے خدائے توحید کے ایمان خون بالا دن کا سب وہ مین شروع یہاں دے لال اللّہ کو خدا سے قبول بیالہ محمد رسول اللہ عصاً قابل قبول اعلیٰ شرط و شروط جو دے شروط کو نہیں نشرت کو نش ماں عالب نے منہ سے رضائی امامت کو ولایت و سن قابول بھی تو یہ بالا امام بلائے تمامت کو قابول بیسنا دینا شیفہ اور دو بجن بھی شیفہ رسول رسالتِ گواہی تعمیر خبا پر خط میں نوت دیو گواحیتا دیوالد نقوی لا اللہ کو بے شک کھولا اداب لائشن نجات تھوت بھی ایک مضبوط قلعے شکن ذرے دینی حدیث بلاح حدیث سلسلے جہاب زیرِ مشور الدین دین ہوں آج امام پوری سلسلہ صندی میں تاہوجہ سکھا اور ساتھ ہی آخری حدیث بن ہوں کہ لا لہ کابول و بھری ہاں جی محمد نہ بارہ امام کا ایمان کیوں مثی حدیث نے شرط یاز تو حریدی حدیث بولا حدیث سلسلہ جہاف زبان جنگی حدیث بارہ امام ہی سلسلہ حدیث خون کے ندی حدیث بن سکوں وجہ سے حدیث سے سلسلہ شادی سلسلہ صنعت والا سلسلہ جہافظ وجہ سے بارہ امام بولا سلسلوں سلسلہ جہافظ اور مدی سلسل و ترقتی سلسل و بارا امام نہ تھوکی وجہ سے گا علیہ و سلام سریکہ غتی صلی اللہ علیہ سلسلہ دو والدیا سوال چیک جواب میں دن در لے کے اتحاب بولوں اے سوال چیک وہ دکھا دو اٹھائی آیا غتی سلسلہ اذہابی یوت پر پی کیا ہمارے سلسلے جہاب کے پیرانی ترقت شیخ معروف کر ہی سے لے کر عصر حاضر کے پیرے ترقت الحا <سؤال> سعید محمد شاہ نورانی مدز اللہ علیہ کو ہم کس حیثیت سے مانتے ہیں آیا خوں ایمان جو حیثیت کے ششفینا یا خوں اونچی حیثیت کے چشف کھوں جو لا جواب بندے ومنی سے بندہ خرجم سے کس سلسلہ صحاب کے ان تمام بزگان دین کو یعنی معروف کا رقین کیوں خوابہ پیر تک مویدا پیر کے نگہ نو ہی پیران پیر کو نشامہ لا معروف کا تک دی معروف کا تک بولا مدانسی جو ہے بہ حضرت نورباش اول کے رام کی حیثیت سے مانتے ہیں جو اول کے رام جب دہ حیثیت کے شس بن چس بنوں شعذ بنینا حضرت شاست محمد نوربا شاپ اصول زکاد نمدان اللہ خچال بیان سن کے اور خوں سین جو بن خون, خون دے کی خون جو ہے شریعت خون مکمل علمیت بند علمب خوں کا عمل ویخرین اور یعنی سودا نہ ڈیس شدید رب یتبن خدای بندوں تربیتی حضرت شاثیت اور علومی علومِا وارسۃ المبیا علما گنگے وال امریکہ میں شاذ کا سلم دی حدیث کوئی اصل مزدا کو خدائی دی ہیں ہاں دی اولیاء کراؤں گن جو اول علی آخر مہدین اولیاء گن پہلا اول کو کامل ولی پالی اور آخر کامل ولی کو امام زمان علیہ السلام تو امام زمان علیہ السلام امامتِ سلسلے سا اول امام پر آخر امام با امام مہدین باقی اے دس امام بت اور اولیاء دقام چندوں دو پہلو ایک امامت کا پہلو ہے جبارہ امام بینوں ایک پہلو ہے امامتی پہلوئ نو میویں دینی اور دنیاوی امور کُ ادارے بےفید پہلو اتن شریعت احکامات کو ان بیان بے عطد پہلو ولایت پہلو, پہلو خدا نسے خدائے رسول السے پورب عظیم در ولایت در ولا خدا خدائے رسول السخون تام کے قریب ہاں جی تعامت الہم کو امین خدائے سے قوموں تعمیر تیری انسانیت پی دے خدا نے خور بھی دے تاج ولادے صلاح عرفان صلاح فن شن یعنی سلسلہ پیران تیرا عملہ سے خدا ولی میں حیثیت کا مدان سے قابل بین دوں گا ماں اولیاہ دبی چنان شاست کا سر بھی امداد محمدین ہوں تین لاکھ سے زائد ولی او منظر تھنگ دے پیران پیرکن دے تین لاکھ سے زائد ولیوں دے زمری نوشم جوں خدائی اولیاح کون اور مدان اللہ خواہ چونکہ جم کامی سلسلہت بلا انقدا یا ددن بے ادن یعنی کہ با پیر کے خیر خدا معروف کر کے تاک کہ بارہ محبو دینالیہ رسپ رسول تاک چسپ رسول تھن یہ آخری فائنل ہے خدا رس رسول کا اللہ سے ملتے ہیں چسپِ رسول خدا کی کے فضا کن تھنچوس ہے ذریعہ مدان تک تھنچوس اولیاحن ذریقہ علمائے ذریعہ دہر شس بنو ادا حتِ پیران پیرک اللہ ولی ان میں حیثیت کے ششفین کو خدائی اولیا کُن حیثیت ادان ششفین کو امام معصوم ان حیثت ادان ششفن امامت بحث شاثت سے لوس حوثن دینوں علی خیا پولاد دپو دین و حضرت حاطمی اولاد دکھو ہاں قریشی دپو دی شرط کنگامت پن ہاشمی دپو لیکن اولی والد دی شرط گاہ میں پنچو دونوں خلیا امت کے دوسرے جو ہیں خبیلوں قبیلوں سے بھی ہو سکتے امت کا کوئی بھی فرد خدا میں فیص کھلا توفیق کا حال سونا کھلا صحیح منشد کھلا نصیب سونا سلسلیں کھلا شریعت طریقہ حائقہ دن تربیت سونا اور کھری نو عمل عبادت ہمت جراد پیتسوں سے کوشش بھی نہ خدا تعلیمی سے انسان لا صحیح رہنمائی نصیب کو ولایت اعلیٰ مقام کو نکاح دھنمین دی مقام کی دھنملہ صحیح دکھ کو شادمین اما امامت بھری امام معصوم بولا اولاد علی اولاد زہرا بنی حشم ہاں جی خریشی دکھا شاستی اور شرت قادی شرط پیدان گوپال علی پیران بیرک اللہ خدائی ان میں حیثت کا عالم ربانی ان میں حیثیت ہاں جیسے سوال آیا پیدا دی تمام بزرگان دیر کن پیران گامی مقام منزلات درجیات کن تمام ولی گامی جس سے شاثر فرمتین لاکھ سے زائد اولیاء جی سمت کے آ جائیں گے آیا خون گامی درج و ڈرا نہ ڈرائنہ مرتبہ ڈرا نہ ڈرائ پنہ خدائی حضورین تو دیوی سوال جواب ہوئی ہے ان کے تمام اولیاء خن گامی درج و ڈرا نہ ڈرا متبن برابر متبن شاہ متبن جو بنا خدا سے خدائے رسول کن جو کہ خدائی نے نبیم خدائی کی نخوشی وہی الہی زرعی فیض حاصل بھی پی خدائی مخلص بندو انمی منتظب بندو انمت پی فیض ہاس خون دِ اعلی وِلوۃ ولا امت اللہ داجون تھنچو ختفی دے ہسٹم باری قرآن نصاخ و سُباری نل کر رسول باز و فضل نوازم الباس دی رسول کن غذ نبا شلابا شخرت منجس سو عام نبی یس سو نبی کے ساتھ سے رسول تھا یس جس طرح قلنبی ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان سس ہاں جی تو نا رسول پوکھوں کو درجۂ تنگ حلف ہو رسول تین سو تیرہ کا سلب یعنی یونی نیا مسجد درجہ تھلف صحاب شریعت پانچ ال الاظم امبیا بس جم کا مین چوبت صلف ہو یعنی ششفہ رسول محمد صفح صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ونجی طرح امبیا کون مراتب اور مداری صحت بن صوف ہو اولیا مراتب اور مداری صحت پر ہاں جی اور سی دوہرے اولیات حالات درجے کے بن سوئی ولایت کم سے کم درج ہونے کے دکھ بچ بن اب میں گام میں ڈرا ڈرا بچا ضروری مین جس طرح انبیاء میں سب کا برابر ہونا ضروری نہیں تھا کون برابر میں تو خدا سے قرآن سا بیان میں اولیا کن امبیا کن وارشِن کومن گمباً ڈول بنا خون دے اعلیٰ مقامات میں تھن تو جب امبیا کن گامی مرتبہ ڈرامت بن ہے اولیا کن سا مرتبہ یقیناً نگامی خود ہی استداعت کے تبہو تین بین بن چا کھلوں گاننجو اولیا کو نبارتی مختصرہ عقائد جی باقی ان شاء اللہ دیباریاں ایک اہم سوال تجلس تو انشاءاللہ اللہ ادانسی یا سے اتواری طرف المجنانے کا تھن چوپی کوشش بت خدا ادنگا عمل ہے جس کا مشروصِ عقائد الموزن میں سے دونی کا عمل بھی بی سنگلا خرد اقبت بھی اور اولیاء الٰہینوں جیسے خدا دی مقرم نو سی مارختوں سے دن جیسے محمد مدد احبت بھی قونرانی تعلیمات الموزن جیسے عمل خدا خدن گامل اور تمام مسلمان کو لائے تو ہی شادی اللہ یامین یا عرب یا اللہ